اور کیا پوچھا تھا آپ نے کسی نے ابھی میں نے جی ہاں تیمم کے بارے میں اچھا یہ ذرا سا پڑھ لیں پھر مجھے بتائیے گا دیکھیے سب سے پہلے تو یہ سن لیں کہ تیمم جو ہے نا ایک مستقل بات ہے بہت بڑا آج کل اس کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن ضرورت اس اعتبار سے پڑتی ہے کہ اگر طریقہ اور اس کے معاملات یاد ہوں تو نمازوں کی حفاظت ہو جاتی ہوا یہ کہ آدیش شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام ایک سفر کر رہے تھے ام مومین حضرت آشا صدیقہ حضور علیہ السلام کے ساتھ میں تھی جو وقت تھا قافلے کے پڑاؤ کا اب قافلے کے وہاں سے کوچ کرنے کا وقت آ گیا اب جب لوگوں نے اپنا سامان لپیٹا یہ خدا کی قدرت کہی ہے امول حضرت آشا سدیقہ کا ہار گم گیا اب سب لوگ تلاش کرنے لگے ہار تلاش کرتے کرتے ہار نہیں ملا نماز کا وقت آ گیا اور پانی اتنا نہیں کہ صاحبہ کرام جو وضو کریں ہماری طرح نہیں کہ ہماری نمازیں چلی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی صاحبہ کرام کے چہرے میں اتار چڑھاؤ شروع ہو گیا کہ اللہ اگر یہ ہار نہیں ملا یہاں سے کوچ کر کے ہم لوگ نہ نکلے اور پانی میسر نہیں آیا تو سب کی نماز خراب ہو جائے کیا کیا جائے ایک صحابی تھے انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے جا کر کے کہا حضرت اسید بن حزیر اس کے راوی ہیں سیاح میں حدی شریف ہے حضرت عسید فرماتے ہیں لوگ صدیق اکبر کے پاس گئے ام مومین حضرت عاشق صدیقہ یہ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی تھی یہ گئے اور جا کر پیٹ میں اس طریقے سے ان کو توشنے اور اس طریقے سے کہا سخت ان کو سست کہا کہ تمہاری سستی کی وجہ سے یہ کتنی لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے پانی نہیں ہے نماز چلی جائے گی حضرت صدیق کہتی میں اپنے جسم کو میں نے اس طریقے سے منجمد کر لیا کہ وہ جب میرے پیٹ میں اس طریقے سے مار رہے تھے تو میں اسے برداشت کر رہی تھی تاکہ بدن نہ ہلے اس لیے کہ میری گود میں حضور علیہ السلام سو رہے تھے سر مبارک جو ہے وہ میری گود میں تھا تاکہ حضور علیہ السلام کی نیند میں کوئی فرق نہ آئے بالکل جب آخری وقت کے نماز جانے والی تھی تو تیمم کی آیت نازل ہو گئی اے میرے حبیب علیہ السلام اگر تمہارے غلام ناپاک ہوں بے وضو ہو پانی نہ پاؤ تو اللہ و تعالی نے پاکی کا ذریعہ جو ہے وہ تیمم کو بنا دیا مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا اور حدیث شریف میں ہے حضور علیہ السلام نے فرما میری امت تین اعتبار سے تمام امتوں میں ممتاز ہے ایک تو یہ کہ اللہ تبارک تعالی نے پوری زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا مسجد کا مطلب کیا ہے کہ امم سابقہ میں سوائے اپنے عبادت خانوں کے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن آج جب بھی نماز ثوت ہو جائے جہاں مسلح بچھالے نماز پڑھ لیں دیکھیے پوری دنیا کو مسجد بنا دیا اور فرمایا کہ جو ہم صفیں درست کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طریقے سے بنا دیا گویا یہ فرشتوں کی جیسے صفیں اور تیسری بات یہ ہے کہ میری امت اس میں ممتاز کر دی گئی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پاکی کا ذریعہ بنا دیا کہ مٹی سے پاکی حاصل کر اب جب آئے تیمم نازل ہوئی سفول نے تیمم کا طریقہ بتایا تمام صحابہ کرام نے تیمم کر کے نماز پڑھی اب وہ صحابہ جو بہت گرم تھے ام مل پر اور صدیق اکبر شکایت کر رہے وہی لوگ آن کر ابو بکر صدی سے کہنے لگے کہ یا ابا بکر یہ آب کی آہ آپ کی اولاد کی برکت ہے یعنی آپ کے صاحب زادی کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو تیمم اتا فرما دیا تعریف اور توسیع بیان کی اور اس کے راوی حضرت اس نے ستہ میں جو حدیث اب آئیے اس کے شرائط کیا ہیں کہاں تیمم کرے جہاں آدمی کھڑا ہے ایک میل پیچھے یہ پرانا میل جو سترہ سو گس کا ہوتا ایک میل آگے ایک میل دہنے ایک میل بائیں اگر پانی نہ ہو اب تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا مگر اس میں کیا ہوگا یا وہاں کا کوئی مقامی آدمی مل جائے کہ اس سے پوچھا کہ بھی پانی کہاں کہا بہت دور ہے یہاں سے پانی جانے تک تو نماز چلی جائے یا اس کا خود تجربہ ہو کہ سفر کرتا اس کو معلوم ہے کہ ایک میل کے فاصلے پر ارد گرد پانی نہیں تو وہ پھر تیمم کرے اور نماز پڑھ سکتا اور تیمم کر کے جب نماز پڑھے کتاب تیم مشکا شریف میں حدیث ہے کہ دو صحابی جو تھے رضی اللہ عنہما کسی سفر پر تھے پانی نہیں تھا انہیں تیمم کیا تیمم کرنے کے بعد دونوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جب اپنے مقام پر پہنچے ایک صحابی نے نماز لوٹائی اور دوسرے صحابی نے نماز نہیں لوٹائی جو تیمم پر نماز پڑھی اسی پر اکتفا کیا اب دونوں میں اختلاف ہو گیا ایک نے تیممم کر کے دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی ایک نے نماز لوٹائی دوسرے نہیں لوٹائی انہوں نے کام حضور علیہ السلام سے پوچھ لیتے کہ صحیح مسئلہ کیا ہے حضور علیہ السلام کی خدمت جب دونوں حضرات آئے تو جنہوں نے کہا کہ میں نے تیمم کر کے نماز پڑھی اور یہاں آن کر کے نماز لوٹائی حضور علیہ السلام نے ان سے فرما تم نے دوہرا ثواب کمایا ایک نماز وہ تو تمہاری ہو گئی یہ نفل ہو جائے دھورا ثواب تم نے کمایا اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی لوٹائی نہیں کیونکہ پڑھ لی تیمم کر کے ان سے حضو نے فرما کے تم نے سنت کو پا لیا یعنی تم نے بالکل سنت کے مطابق کیا اب اس حدیث سے مسئلہ یہ نکلا کہ غسل اور وضو دونوں میں اگر تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے تو جہاں پانی ہے وہاں جانے کے بعد تیمم تو برخاست ہو جائے مگر جو نمازیں پڑھی بلا کرات وہ نمازیں ہو گئی دیکھ اس کی بنیاد یہ اب آئیے تیمم کا طریقہ کیا ہے ایک صاحب کو ہم نے دیکھا بہت پرانی بات ہے کہ پورے بدن پر ان کے مٹی لگی ہوئی کہ پوچھا ہم نے کیا ہوا کہا تیمم کیا لوگ سمجھے کہ پورے بدن پہ مٹی رگڑنی چاہیے اب دیکھیے یہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے اس کا طریقہ یہ ہے ذرا میری طرف دیکھیں آپ یہ دونوں ہاتھ جیسے وزو کے لیے ہم تو آستین چڑھاتے ہیں اس طرح آستین چڑھا لیں ٹھیک ہے ٹوپی وغیرہ اس کو مسا تو نہیں جو آپ کی ٹکلی ہے یہ جو ہے یہ نظر آنی چاہیے ٹوپی امام اس کو کر لیں تاکہ جو جڑ ہے یہ نظر آئے اس طریقے سے مٹی میں ہاتھ ماریں اب ہاتھ مارنے کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو اس طریقے سے ماریں تاکہ مٹی جھڑ جائے اب اس کے جھڑنے کے بعد میں پورے منہ پر ہاتھ پھیرے اچھی طریقے سے ٹھیک ہے نا اس طریقے سے ہاتھ پھیریں اور ہاتھ پھیرنے کے بعد کیا ہوگا کہ یہ پورا اس طریقے سے اچھی طرح یہ جیسے میں نے وضو میں کہا تھا کہ آنکھوں کو اس طرح اٹھا کر اس پر بھی پھیریں یہاں بھی لگائیں ناک پر یہاں ناک پر لگائیں تبیان الو آلہ حضرت کا ایک رسال اس میں ساری احتیاط بلکہ خواتین کے لیے کہا گیا کہ وہ نت کو نکال کر ادھر بھی تیمن کریں کہ یہ بھی چونکہ چہرے کا حصہ ہے نت نکال کر کیونکہ تیم کہا نت اگر ہو یا لو تو یہاں ہاتھ نہیں ہوگا یہ احتیاط ہے کہ نکال کر اس پہ بھی تیم کریں پورے منہ پر اس طریقے سے تیم کرنے کے بعد میں اب اس کے بعد دوبارہ ہاتھ مارے اگر ناپاک ہے تو غسل کے تیم کی نیت کرے اس میں ضروری ہے کہ میں تیم کی نیت کرتا ہوں واسطے پاکی حاصل کرنے ناپا کی دور کرنے کا وزو کہو تو وزو کی نیت کریں پھر اس کے بعد ہاتھ اپنے دوبارہ مٹی میں ماریں اور اس طریقے سے اس کو جھٹکے اور جھٹکنے کے بعد یہ دیکھیں یہ دونوں انگلیوں کو چھوڑ کر تین انگلیوں کو یہاں سے لائیں اس طریقے سے یوں اب اس کے بعد یہ ہاتھ جو ہے اس کو واپس اس طریقے سے لائیں تاکہ پورے ہاتھ پر وہ جو مسا ہے وہ ہو جائے اسی طرح دوسرا ہاتھ ایسے لائی ایسے لانے کے بعد میں پھر اس طریقے سے لائیے تاکہ یہ پورے ہاتھ پہ مسا ہو جائے اور جو احتیاطیں میں نے بتائیں وہ کیجیے پھر اس کے بعد یہ ان کا پوروں کا بھی مسا کریں ادھر ادھر ادھر ایس یہاں کا بھی مسا کریں ادھر کا بھی مسا کریں غسل اور تیمم دونوں کا مسا جو ہے وہ ایک سا ہے نیت کا فرق ہے اس میں نیت ضروری ہے مثال کے طور پہ کوئی شخص خالی تیمم اس لیے کرے کہ وہ... نہیں ایک منٹ ذرا سا آپ ہی مسئلہ بتائیں تو آپ یہاں بیٹھ جائیے اس تو میری ضرورت بھی نہیں ہوگی لوگوں میں خاص عادت ہے کہ لکما ضرور دیں گے تراوی تھوڑی پڑھا رہا ہوں میں کہ کوئی آیت میں نے غلط پڑھ دی سارے سسٹم سے سمجھا رہا ہوں میں آپ کو کہ بسا اوقات صرف لوگ اس لیے تیمم کر لیتے ہیں کہ ناپاکی میں زمین بد دعا کرتی اس بد دعا سے بچ جائیں اس لیے تیمم کر لے یا لوگوں کو سلام کلام کرنے کے تیم کریں اب یہ نیت سے اگر آپ نے کیا تو اسے نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس کے تیمم کی نیت دوسری ہے نماز پڑھنے کی نیت کا جو تیمم ہوگا اسے تلاوت قرآن بھی جائز سارے اور معاملات بھی جائز لیکن جب آپ اپنے مقام پر پہنچ جائیں اب بر برخاست اب آپ کو غسل کرنا ہوگا اور آپ کو وضو جو ہے وہ کرنا ہوگا اب آئیے ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ مٹی سے تیمم کیا جائے آپ حیران ہوں گے سن کے فتوا رضویہ پہلی جلد میں آلہ حضرت فاضل بریلوی سے سوال ہوا کہ تیم کن چیزوں سے کرنا چاہیے آپ کسی کتاب میں نہیں دیکھیں گے کہ اعلی حضرت نے زمین سے نکلنے والے معدنیات تین سو گیارہ گنوائے تین سو گیارہ گنوا آپ کو تعجب ہوگا ہم لوگ قدرتی وسائل کی منسٹری میں رہے حنیف طیب صاحب ہمارے منسٹر تھے کہ کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں قدرتی وسائل آپ دس بیس چیزیں تو آپ بھی گنا دیں کہ بھائی ڈائمنڈ نکلتا ہیرا نکلتا ہے اور جناب اس میں سے گندک ہے ہڑتال ہے شورا ہے وغیرہ وغیرہ دس بیس چیزیں آپ گنوا دیں آلح فاضل بر نے تین سو گیارہ چیزیں گنوائیں اور اس میں تقریباً شاید ایک سو نوے چیزیں ایسی ہیں جن سے تیمم جائز باقی سے تیمم جائز نہیں اور یہ فرمایا لکھ کر کے اتنی فہری جو میں نے گنائی اس کے علاوہ فتح رضویہ کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گی اب آپ کی سہولت کے لیے جیسے ماربل ہے یہ پتھر ہے اگرچہ اس پہ مٹی نہیں بنیادی طور پر زمین کی جنس ہے اس سے بھی تیموم کر سکتے ہیں اگر یہ ماربل کی دیوار آپ کے یہاں ہے مٹی نہیں ہوتی من منظر جھاڑو لگ جائے تو اس سے بھی آپ تیمم کر سکتے اگر آپ سفر کریں جہاز میں کوئی ذریعہ تیمم کا نہیں سب پلاسٹک کی باڈی کہاں سے تیم کریں گے آپ اپنے کیس میں ہم جب سفر کرتے ہیں تو یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ کیس میں ایک چھوٹا سا ماربل کا پیس رکھ لیتے ہیں اس پر آپ ہاتھ پھیریں اب اس سے تیموم کر لیں اور اپنے پاس اس کو بریف کیس میں رکھ لیں تو کیا ہوگا اس میں تمام نمازوں کے آپ کو آپ کو جو ہے وہ حفاظت ہوگی بھی اس میں کن کی چیزوں سے ہوتا ہے جو جو بھی زمین سے نکلنے والی چیزیں اس کی تفصیل فتح و رضویہ پہلی جلد میں آپ کو ملے گی یہ میں نے بڑے اختصار کر کے آپ کو تیمم کا طریقہ بتایا اس کے علاوہ یہ تو ہے نا کہ پانی نہ ہو پانی ہوتے ہوئے تیمم کیا جائے محقق اور مجدد کسی عام آدمی کو نہیں کہتے آل حضرت فاضل بریلی میں فتح و رضویہ میں اس کی دو سو قسمیں لکھی کہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کیا جائے اس کی دو سو قسمیں لکھی ہیں. مثال کے طور پر آنکھوں کا آپریشن ہو ڈاکٹر کہتا ہے کہ پانی استعمال نہ کریں اب آپ کیا کریں گے ہاتھ دھو سکتے ہیں یا منہ نہیں دھو سکتے سر کا مزہ بھی کر سکتے پیر بھی دھو سکتے ہیں چہرے پہ, پہ پانی نہیں ڈال سکتے اس لیے وضو کا تیمم کر لیں یا پانی نہیں ڈال سکتے اب نہانے کے لیے کہا کہ سر پہ, پہ پانی ڈالیں کوئی بیماری ہے یا سر میں اتنے پھوڑے ہیں اتنا زخم ہے کہ آپ ڈالیں گے تو مشکل ہو جائے گی جہاں جہاں پانی پہنچ سکتا ہے آپ پانی پہنچائیں چونکہ سر کا دھونا فرض ہے غسل میں اب سر چونکہ نہیں دھویا گیا اس لیے ساری چیزوں پر غسل کا پانی بہا کر چونکہ بعض حصوں پر پانی نہیں پہنچا اس لیے غسل کا تیموم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی مری اگر اٹھ کر کے باتھ نہیں جا سکتا جیسے ہارٹ کا پیشنٹ ہے اس کو تو ڈاکٹر زمین پر پیر رکھنے کے لیے منا کرتا اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کوئی طبق وغیرہ رکھ کر پلنگ پر اسپطال میں اس کو وضو کرایا جائے اب فرض کیجئے کوئی آدمی نہیں نماز کا وقت ہو گیا اب وہ کس طرح کرے اس کو یہ رکھیں آپ ایک ماربل کا پیس اس کے سرحانے رکھ دیں اور وہ اس سے تیمم کر کے لیٹ کر کے نماز پڑھ لے اگر وہ قبلے کی طرف پیر کر سکتا ہو یہ میں نے پہلے بتایا کہ قبلے کی طرف پیر کرنا منع ہے لیکن نمازی کو قبلے کی طرف پیر کرنا ہوگا لیکن اپنے پیروں کو سمیٹ لے تاکہ قبلے کی طرف پیر نہ ہو اور ایسا نہیں کر سکتا پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ کہیں آدمی کو یہ پتا نہ ہو یا مرید ہو اور قبلے کا پتہ نہ ہو تو اس کو ہمارے کہتے ہیں تہارری اللہ نے اتنی رعایت رکھی کہ دل کے ارادے کو قبلہ بنا دیا ایک باندھ لیں دل کا ارادہ کہ یہاں قبلہ ہے اور اسی طرف ہو کر کے نماز پڑھ تو نماز ہو جائے اور ہمارے فوقا نے یہ بھی لکھا کہ نماز ہونے کے بعد کوئی آدمی آئے بھائی آپ نے ادھر نماز پڑھی قبلہ تو ادھر تھا تمام فوقا کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز لوٹانی نہیں ہوگی تو مریض بھی کر سکتا ہے کئی قسم ہے اس کی پانی ہیں اندر چابی غائب کنواں ہے ڈول نہیں کی دو سو قسم اعلی حضرت نے تحریر فرمائے فتح و رضویہ پہلی جلد جو کتاب و تحارت میں ہے باقی تفصیل وہاں دیکھی جا سکتی بہت لمبا ہو گیا مساحب بتائیے آپ کو یہ معلوم ہے آج ہماری کانفرنس بھی ہے